الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تم جی کمار بلائی و رسولی و تجارون سبھی لاری بھی اموال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولا قسم ہم کی ہمد و تنا تاریخ تمجید تفدیش عثمان گل ملک ربغل عزت وقت لا شریق نائق ہے کہ جس نے اپنے ایماندار بندیا ایک تجارت اور کاروبار کی دعوت دیتی ہے سارے دنیاوی کاروبار اس آرسی زندگی دیا تجار کا صرف اور صرف دنیا اندر نفع اور فائدہ حاصل کرنے واسطے ہیں لیکن جس تجارت کی دعوت اللہ لا شریک دے رہے ہیں وہ او نفع اور فائدہ آخرت کی زندگی اندر حاصل ہوتا ہے اور وہ او نفع اور فائدہ این زیادہ ہے اتنا اہم ہے کہ اگر سچ مچ کسی کچھ نصیب نے اپنے رب نل ایک کاروبار کر لیا اپنے اللہ نل تجارت کر لئی کہ لی جہنم دے عذاب تو بچ جائے گا تم من عذاب بن فرمایا جس تجارت کی میں تھانوں دعوت دے رہا وہ تو تغے جہنم تو نجات دے گی اور حقیقتا کامیابی ہے یہ کہ, کہ کوئی شخص جہنم تو بچ جائے اور جنت اندر داخلہ منزوح دیہا انار ود خلل جنت فاط بڑے واضح الفاظ اندر یہ اعلان موجود ہے منزوح دہا انار جہرا شخص جہنم تو بچ گیا اُدْخِلَ <الْجَنَّة> ان جنت اندر داخلہ مل گیا کامیاب ہو گیا کوئی بھی ہو گئے. دنیا کی زندگی کس طرح بھی وہی گزری ہوا کشی نل چیچڑے پہن کے بغیر مکان اور بغیر کسی کر دے جس حالت اندر بھی یہ زندگی گزر گئی گزر گئی منزو زہا مارے اگر وہ جہنم تو بچ گیا وہ خود خلل جن اور جنت اندر داخل کر دیتا گیا فقد کد فاس وہ کامیاب ہو گیا حیات التنیا علام دنیا کی زندگی ایک فریب ہے ایک سراب ہے ایک دوکھا ہے ایک عارضی ساز و سامان ہے اس تجارت واسطے جنہیں آخرت کی کامیابی نالکنار کرنا ہے گزشتہ جمے دے سبق اندر اسی اے بات سامنے رکھی زی کہ واسطے سب تو بنیادی اور پہلی شرط اے ہے تو مینو نب اللہ والا کہ اللہ پہ ایمان ہوگے اور اس کے پیغمبر پہ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایمان تو بغیر عمل اور عمل تو بغیر ایمان کوئی نفا اور فائدہ نہیں دے گا یہ دونوں چیزاں لازم و ملزوم ہیں کہ ایمان بھی ہوگی اور عملے سہلے بھی ہوئے اگر صرف ایمان ہے آدمی کے سامنے عمل کے موقع نے اللہ کی طرف مختلف فرائض کا اعلان ہوتا ہے لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا یہ توجہ نہیں دیا یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ ایسا شخص اللہ سے دین کا مزاق اڑا اللہ کٹھا کر مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ خیال کرتا ہو سمجھتا میں مسلمان ہاں میں دائرہ اسلام اندر داخل ہاں وہ سامنے اعلان ہوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اے اگر دکان پہ بیٹھا ہے تے دکان نڈ دے مکان اندر بیٹھا ہے تے مکان نڈ دے اپنے کسی کاروبار اندر مصروف ہے کہ ان وہ تھی دے، اللہ اکبر دے تے ایدہ ایمان اور یقین اسی شکل اندر ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ اس ادان سن کے اللہ کے کار اندر آ جائے جی یہ دکان تے بیٹھا ہے اذان پوری ہو گئی اے اپنے گھر بیٹھا ہے اللہ اکبر کا اعلان سن لیا ہے یہ اپنے کاروبار اندر مصروف ہے اور آزان ہو رہی ہے انہیں توجہ نہیں دیکھی پرواہ نہیں کی عملی طور سے یہ کہنا پائے گا کہ انہیں اللہ نو بڑا نہیں سمجھیا اپنی دکان نو بڑا, سمجھیا نو بڑا, سمجھیا نو بڑا سمجھا ہے اپنے مکان بڑا سمجھا ہے اپنے کاروبار کو بڑا یہ اللہ کے تین کا مزاق اڑا ہے اس اعلان دیئے دل اندر کوئی اہمیت نہیں ایمان یہ زبانی کلامی رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کوئی فائدہ نہیں ہاں ایسے شخص دا ایمان نفا اور فائدہ دے جائے گا کہ انہیں اسلام قبول کیتا دائرہ اسلام اندر داخل ہو رہا لیکن عمل کی منتی نہیں ملی زندگی نے وبائی نہیں کی تھی کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ عمل کر سکے حدیث اندر ایسیا مثال موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر صاحب اللہ صاحب اپنے صحابہ نر رضوان اللہ تشریف فرما ہے بڑی بے چکل کوئی ظاہری نہیں کوئی ایسا امتیاز نہیں, نہیں محسوس ہوں ایک نوبارت ایک اجنبی شخص آدھا ہے آ کے قریب کھڑا ہو جہ پوچھتا ہے سوال کرد او کم محمد سنگل بیٹھ والے ہو گفتگو کرجا کنگا ہے بالکل کوئی تکلف نہیں انہیں روا رکھیا سیدھا آ کے سوال کیتا ہے او کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مینو دسو تھے چحمد ابی و امی و وحمی وی وہ سوال سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہوئے فرمایا انا محمد رسول اللہ میں ہا محمد اللہ کا رسول وہ <صلا> مطمئن <متلی> ہو گیا کہ میں جس ہستی ملنا تھی, دیکھنا تھی جن دیکھنا سی جہد بارے اندر امی دیر تو میں سن رہا تھا وہ مل گیا بیٹھ گیا بیٹھ کے کہن لگا میں بہت دوروں سفر کر کے آیا تو بارے اندر میں سنے تھی بھی میں اے نیت لے کے آیا کہ اچھے ملاقات ہوئے تو چند باتیں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اچھا بھائی کر جو گل بات کرنا چاہ رہے کچھ پوچھنا چاہ رہے کہ کچھ پوچھ کہ میرا کچھ شرط اگر وہ تھو قبول ہوتا ورنہ میں اس طرح واپس چلا جاؤں رسول مقبول صلی اللہ ورمان دس تیرہ کی شرطوں نے تو اپنی شرطان دے تک کہ پہلی شرط میری یہ کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہاں بدو شخص ہاں انھ ہاں تو تبھی مجلس کے آداب تو میں واقف نہیں پہلی ملاقات ہے کہ میں کچھ سوال کرا کچھ پوچھا گا کہ ہو سکتا ہے میرا لو لہجہ میرے سوال انداز میرے گفتگو طریقہ پسند نہ آوے پہلی میری شرط یہ ہے کہ میرے کسی سوال سے غصہ تے نہیں کرو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ تو کچھ پوچ پوچھنا چاہنا ہے جس طرح پوچھنا چاہنا ہے ابھی غصہ نہیں کریں اور غصہ تو کدی آیا ہی نہیں تھی محمد اللہ اللہ نے ایمیں نہیں فرمایا وما اللہ رحمت اسی غصہ نہیں کریں گے تو پوچھ جو کچھ پوچھنا تیرے لبوں لہجے سے کوئی اعتراض نہیں کر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دوسری میری شرط یہ کہ میں جڑا سوال او دا جواب کسی اگر اللہ کی قسم کھا کے دو گے تو میں مناگا تو جی ایویں جواب دے دے تو میں نہیں جی منا اللہ پا. میرے سوال کا جواب اللہ کی قسم کھا کے دو گے تو منا گا ورنہ نہیں من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور فرمایا تیری اے شرط بھی منظور ہے جہاں سوال کرے گا خدا جواب میں اللہ کی قسم کھا گیا. انہیں اپنی دونوں شرط منا رہی ہیں. ان سوال کرنا میں لگا کہ باہ گاش ایمان عمل تو بغیر بھی نفا اور فائدہ پہنچا جاتا ہے پہلا سوال ہی انہیں بڑا اہم کیا کاش کے اپنے آپ محض متمدن اور تعلیم یافتہ کہلان والے سمجھ والے بھی کدی غور کر لین پورے سوال میں وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو پہلے تو مینو اے دسو کہ تمہوں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے یا آپ ہی حکومت کا دعوی کر بیٹھے ہو اللہ دیکھو بنیاد دی اہمیت سے ذرا اندازہ کروالا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ اجے انہیں رسول تسلیم نہیں نہ اس واسطے نام لے رہے ہیں اللہ نے توجہ ہے یا آپ ہی رسول بن بیٹھے ہو آپ نے تے نہ تے غصہ فرمایا شرط کے مطابق واضح آسمان دی طرف اشارہ فرمایا سالانی میں اللہ دی قسم کھا کے تینوں دسنا کہ مینو اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا میں اپنے آپ نے گاوا نہیں میم اسے نہیں کیا متر کم فن صرف ربا کا فکبر اے کملی اوڑنے والے اے چادر لپیٹنے والے تم فانذر زر انٹھو اور اپنے رب کے آزاد تو لوگوں ڈرا د رب کا تکبر اپنے رب کی برائی لوگوں تک پہنچا دو دیو! کہ میرا رب ساری کائنات کا خالق مالک اور رازک ہے میں نے اللہ کی قسم سے نہیں مینو نبی بنا کے بھیجی ایک سوال دو تین انہیں جو کچھ پوچھنا سی پوچھا جس ویل مطمئن ہو گیا آپ ہر سوال کا جواب قسم کھا کھا کے دے رہے وہ مطمئن ہو گیا تسلی ہو گئی حاضرین صحابہ کرام رضوان اللہ صحاب ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اٹھن لگیا نے کیا لا ولا اے اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ رسول محمد استعمال جس طرح قدم کھا کھا کے میرے سوالوں کا جواب دے رہے نقسی بھی اجی میں بھی اسی طرح اللہ کی قسم کھا کے تل وعدہ کرنا لا دوس مینی آ جو کچھ مینو دس دے جو کچھ میں اللہ کی قسم مرد دم تک نہ یہ گا نہ یہ کچھ کٹا گا یہ قائم قسم کھا دیو رہو السلام علیکم کہہ کے لو جی میں واپس اپنے ملک چ میں آیا اپنے شہر چاپس چلیا جی السلام علیکم کہ <سلام> <سلام> نبی کریم صلی اللہ وسلم اپنے ساتھیوں مخاطب کر کے فرما دیں ابن الرحمن ابن اگر دنیا تے چل دے پھر دے، جی دے، جاگتے دے، کسی جنتی نو دیکھنا چاہتے ہو فن ینظر الہ اے جنتی آدمی لگا نو دیکھ جی نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے نہ قربانی دیتی ہے نہ حج کیتا ہے کوئی عمل اجے نہیں کیتا وعدہ کر کے اٹھیا ہے کہ جو کچھ میں مینو دس ہے اللہ کی قسم نہ یہ اضافہ کرمی فرمایا جنتی دیکھنا اے جا رہے ہیں جی دیکھ چلا گیا دوسرے دن خبر پہنچی مدینہ منورہ منفران کہ وہ قرض جڑا اجنبی اور مسافر آدمی آیا کہ نا وہ او اپنی اونٹنی توار ہو کے واپس جا رہا تھی اپنے گھر اپنے شہر رستے اندر بارش ہوئی تھی اونٹنی دا پیر پسلیا ہے او, او گر گیا تھی پوتے یہ مار میں فائدہ دے موقع نہیں ملا تو جے کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. بلکہ اتنے کہ وہ بڑا مسلمان کسی نے کوئی بات سمجھاؤ کوئی نیکی کی دی دعوت دیو دے کی گلتی کا ان احساس دلاؤ کہ کہنی ابھی تو میرے کو وا مسلمان وہ در حقیقت اللہ کے دین کا مزاق اڑا رہے اللہ کٹھا کر رہا ہوں اسی طرح اگر کوئی شخص بڑے اچھے کام کرتا ہے صدقہ سدکا خیرات کرد ہے غریبا دا خیال رکھ دا ہے اور ایسے اچھے کام ہے بڑا عمدہ اخلاق ہے بڑے اچھے طریقے پیش ہے لیکن ایمان نہیں کہ میں مرنا ہے اس بعد پھر اللہ کے سامنے زندہ ہو کے پیش ہونا ہے قیامت کا دن ہونا ہے میری زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ نے ایک جنت اور جہنم بنائے ہوئے ہیں خدا یہ ایمان اور یقین نہیں ویسے بڑا شریف آدمی ہے بڑا اچھا آدمی کم بھی بڑے اچھے کرتا ہے اللہ نے قرآن اندر فرما دما رو بل من خلاق جیڑا کم تے اچھے کرتا ہے لیکن ایمان اور یقین نہیں قیامت تے جنت تے جہنم تے حساب کتاب تے دوبارہ جی اٹھن تے پہ ایمان نہیں ماں رہو آخرا من خلاک آخرت اندر کوئی حصہ نہیں محروم دنیا اندر ہی اللہ دے دیا ہے کسی صحت دی شکل اندر کسی دولت دی صورت اندر کسی شہرت دی شکل اندر اللہ ایسے ہی او دا سارا بدلہ چکا دینا ماں رہو پھر آخرا من خلاق آخرت اندر وہ کا کوئی حصہ دا. تو نتیجہ یہ نکلیا کہ ایمان اور صالحہ ای دونوں ہون گیا کہ کیا فائدہ پہنچے گا آخر. لہذا وہ او کاروبار اور وہ او تجارت جن اللہ دعوت دے رہے نے ہل ادما تجارت اے ایمان کا دعوی کر میں تو تعین ایک کاروبار نہ دساں میں ایک تجارت کی طرف تاریخ رائی نہ کروں تن جی کم بن آزادی وہ تجارت ایسی ہے کہ جی جہنم تو بچا دے گی تو نجات دے دے گی وہ پہلی کی ہے. تو میرے نب اللہ و لے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور رسول او پہ ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ ہوں سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اتنی عمل کا ذکر ہی کوئی بعض لوگوں کو ٹھوکر لگیے لگ سہمی اندر پی گیا کہ اسے کوئی ذکر نہیں ایمان کا ذکر ہے آلے ہادا کوئی ذکر نہیں اس جگہ سورہ ہو جو اندر اللہ پختہ شریف نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر تے آ کے کہنے لگے لاہتی بھی بھی ہیں ان پڑھیا تو کسی چھوٹے جے قصبے تو آئے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اصیم ایماندار ہاں مومن اللہ تعالی نے فور فرمایا یہ جہ آ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایماندار ہاں مومن ہاں کلم تو مینو یہ فرما دیو کہ تسی مومن نہیں ہاں کہہ سکتے ہو کہ اب مسلمان ہاں گلا قوت بال سنو بات کال اراب آمن آئے دیہات تو کچھ لو آ کے کہنے لگے ابھی مومن ہاں اماندار ہاں اللہ نے فور اطلاع دیتی فور حکم بھیجا کل لن اے میرے حبیب محمد صلی اللہ صلاحیت انہوں نے غلط قہمی دور کر دو فرما دو لم تو میم مومن نہیں ولا کنو اسلم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسی اصلمان یعنی yani, ایمان اور اسلام اندر فرق ہے اسلام کی اقرار باللسان آدمی جس و اقرار کر لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اقرار ہے زبان اکرار باللسان زبان نال اقرار کردہ ایک وعدہ کردہ ایک اعلان کردہ لا الہ الا اللہ میں اعلان کرنا میں اقرار کرنا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تو سوا کوئی پوجا اور سوا چکیا نہیں اللہ تو سوا کسی اللہ بسا... اللہ کو منگیا نہیں جا سکتا اللہ تو سوا کسی کو ڈریا نہیں جا سکتا یہ سارے مقوم نے الاار سا نے زبان نال اکرار کر رہا ہے ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میں اقرار کرنا کہ محمد اللہ رسول ہے بندہ مسلمان ہو گیا فرمایا اے جہے کہہ رہے نا کہ اب مومن ہاں ایماندار ہاں انہوں فرما دیں مومن نہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی مسلمان ہاں اچھی اسلام لے آتا ولندہ یلان اقرار کر کے مسلمان ہوئے ہو زبان نال اعلان کر کے اسلام قبول کیتا گے اجے ایمان تو تے دل اندر داخل نہیں ہوا ایمان کا تعلق دل اور دل کے اس تعلق کو کس طرح ظاہر کیتا جائے بڑیاں حساس مشین آ گئی ایکس ری آ گئے وہ جسم کے جس حصے اندر تکلیف ہوندی ہے ہوں وہ فوٹو لو تکلیف ظاہر کرتا ہے ان او جدید دور اندر بے شمار اور حساس مشین سامنے آ گئی الٹراساؤنڈ ہے سونو گرافی ہے پتہ نہیں کی کی کچھ لیکن اج تک کوئی ایسی مشین نہیں بن سکی نہ قیامت تک بنے گی جہی کسی شخص کے دل سے ایسا لگا دیتی جائے کو دے کہ اندر کفر ہے، نفات ہے، شرق ہے، ایمان ہے ظاہر ایمان, ایمان کا پتہ کس طرح چلے گا وہ دسدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے زبانت زبان کر لیا کہ مسلمان ہو گیا او اس اقرار بھی دلنا کی دل نال تصدیق تے مومن ہو گیا او اس تصدیق دا پتا چلے گا انسان دے عمل کہ اے ہن ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا احسان سن کے بھی کوئی اثر نہیں ہوا یا اس کے چلا گیا یہ اللہ نے مال دتا ہے اے اس مال نو پاپ صاف کرنے وہ گریباں مسکینا یتیما دا حق ادا کرد ہے یا قارون کی جی طرح اے کہہد ہے کہ اللہ کا میرے تے کی احسان ہے قارون، او, دے دی، او, دے مال دی، او دی دولت دی. جس کیا جانا سی اللہ, تی اللہ نے کنا احسان کیتا ہے کن مہربانی اللہ جی تینوں تیرے تیرے کنا مال دتا ہے انہیں اخن تھی گریباں اس طرح احسان کریا کر ضرورت مندان نال تعاون کریا کر اگوں کہہ کہ اللہ نے میرے سے کی احسان کیا خدا نے میرے سے کی مہربانی ہوئی ہے اِنَّمَا علم اپنے ہنر نال کمایا اپنی محنت نال دولت نے حاصل کی تھی خدا نے میرے سے کی احسان کیا نو اللہ انسان کا عمل دستا ہے کہ یہ دل اندر ایمان داخل ہوا ہے یا نہیں آسان ہوئی ہے نماز واسطے آ گیا رویہ دس رہا ہے کہ ایمان ایرے داخل ہو رہا ہے اللہ نے مال داخ صاف کرنے گریباں حق رکھا گیا احسان نہ کرے جکات دے کے جکات دینا کوئی احسان نہیں کسی سے اللہ نے فرمایا بک حقا یہ تیرے مال چ حق ہے تینوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جی اپنا حق تیرے تیروں قبول کر لیں، وصول کر ل توں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے قیامت دے قریب ایک ایسا وقت آ جائے گا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ مال لے کے تے غریب کی تلاش اندر نکلے گا غریب نہیں ملے گا سنے گا قلان جگہ پہ بہت دور ایک علاقے اندر ایک غریب اور مسکین آدمی رہن ہے سفر طے کر کے تکلیف اور مصیبت برداشت کر کے پہنچے گا کہ میں اگر کچھ دیر پہلے آ جائے آ شاید میں اے لے لا ہوں تو اللہ نے میری آپ این مال دے میں کسے غریب نو لب کروں تیرا کوئی احسان نہیں کسی گریب سے یا مسکین تو ادھا شکریہ آدھا کر کے وہ اپنا حق تیرے کلو قبول کر رہے گا وفی اموالکم حکم فرمایا اے مازدارو تو ادھے مال اندر اللہ نے انہوں نے حق رکھے لساہلے جیڑا ضرورت مند ہے کہ اپنا حق تیرے کلو طلب کر دے ادھا حق دے دے والمحروم تیرے پہ خدا دی رحمت اور مہربانی ہے مازدی شکل اندر جیڑا ادھے تو محروم ہیں ان سے یہ ادھا شکریہ آدھا کر بات یہ ہو رہی تھی کہ زبان نل اقرار کر لین دا نام ہے اسلام اور اس اقرار اسرار اپنے عمل نا ثابت کر دین دا نام ہے ایمان ایمان زندگی اندر بڑھتا رہتا ہے رو میرے بندیاں دے سامنے جس ویل میرا قرآن میرا کلام میری کتاب پڑھی دی تلاوت کی جانت ہم ایمانا اللہ انہیں ایمان نٹھا دینا ایمان بڑھ جانا ہے میرا بے يخروا سمت فرمایا میرے بندے قرآن کی سامنے تلاوت کیتی جائے لم یو امن او بہرے ادھے بن کے نہیں بیٹھے رہتے بلکہ ان انہوں نے دل تک اثر کرتا ہے, ہے پہلی شرط ایمان ہے کہ تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ایمان اپنے اندر پیدا کرو اس کلمے اندر جو اقرار کیتا جائے جو وعدہ کیتا جائے اس وعدے عمل نہ ثابت کر کے دکھا دو اس بعد سرمایا کی لگاؤ و انو وَأَنفُسِكُمْ اللہ نے تو انو جان دیتی ہے تو انو مال دان اور دیتے ہوئے اس مال نو اللہ دین دی سر بلندی واسطے خرچ کر دیو سر کر کرتے جہاد کرو اپنی جان اور اپنے مال جہاد الب جوہد چو نکلے جدو جوہد ہر کو کوشش ہر کو کاوش ہر کو محنت ہر کو مشقت جی اللہ کے دین دی حفاظت واسطے اللہ کے دیبلندی دی واسطے کیتی جائے وہ نام جہان وہ اللہ نے اگر کسی نے زبان دتی ہے تو وہ اپنی زبان نالد کرے اللہ نے کسی نے طاقت دیتی ہے قوت بازو دیتا ہے او اپنے بازوں نو اللہ کی سربلندی کرے اللہ نے مال و دولت نوازیا ہے اللہ تیر کرے جہاد کرو اللہ تیر اپنے مال اور اپنی جان رسول مقبول صلی اللہ نے فرمایا کہ جدوں تک میری امت اندر جہاد موجود رہے گا جدوں تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اللہ ان دنیا اندر عزت دے گا کہ جب جہاد چھٹ دے گی یہ دلیل اور رسوا ہوگا جہاد چھٹن کا نتیجہ ضلعت اور رسوا ہے اور اچھ ذرا اے غور کریے مسلمان کس ملک اندر دلیل اور رسوا نہیں رسوئی نہیں پہنچی ہی نہیں کیتا. اللہ دا سب بڑا سبب جہاد جذبے دا ختم ہو جانا مفقود ہو جانا بدماش ایک ہوئے محلے اندر سارے محلے ان وقت پا دینا مصیبت پا بے. کیونکہ وہ اپنی بدماشی کا اظہار کرتا ہے طریقے طریقے نا. مسلمان سارے چب کے بیٹھے رہتے ہیں چھپے رہنے نے ہیں وہ بچتے پھرتے یہ کا اسلام ہے اور کا ایمان ہے اس بدماش زیادہ تو زیادہ اپنے مال پہ بھروسہ ہے اپنی جوانی اور اپنی طاقت کے بلبوتے سے وہ سارا کچھ کرتا ہے جدا اللہ تے ایمان بے, ایمان بے, او پھر اللہ پہ ایمان ہوقیقت ایمان پھر ہودل ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے ساری بزدلی اور ساری کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ سا اللہ سے ایمان ہی نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے سان اپنے رب سے یقین ہی نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے اللہ, اللہ نے قرآن اندر وعدہ دیا ہوا ہے وَأَنتُمُ اگر تین مومن بن جاؤ تو تھی سردار ہو تو حکومت ہے تو عزت ہے پھر کوئی غالب نہیں آ تو کوئی شکست نہیں دے سکتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان ہے کہ اگر دنیا اندر بارہ ہزار کی تعداد اندر مسلمان پیدا ہو جان تو دنیا کی کوئی طاقت کو مقابلہ نہیں کر سکتا بارہ ہزار صرف ارباں کی تعداد تک پہنچ چکے غور نہیں کری کہ آخر کی کمی ہے کی نقص ہے جہاد وہ جذبہ ہے کہ جیسے جنت انسان دے قریب ہوں چلی جانتی ہے کہ جہنم اللہ دور کرتا چلتا ہے جس ویسے مسلمان اندر یہ جذبہ سی جس ماں کا بیٹا جہاد اندر جانا سی بیٹا جہاد واسطے چلا گیا ہے ماں بیٹھ کے دعا واسطے ہاتھ چپ دیتے نے اللہ میں یہ خبر نہ سنا کہ میرا بیٹا زندہ واپس آ رہا ہے میں چاہ ہوں کہ میں شہید دی ماں بن کے تیر پیش ہوں جدو ماوا یہ دعا پھر بیٹے بی کیوں نہیں سب ایک عورت چھوٹا جہا ایک بچہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہو گئی جہاد واسطے مجاہدین تیار کر رہے ہیں ہدایات دے رہے ہیں بالکل روانگی کا وقت ہے چھوٹا جہا دھو پیندہ ہوا نو گاہ بچہ اس صحابیہ نے چکیا ہوا کہ آپ کی خدمت اندر حاضر ہو کے کہہ لگی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ میری معلوم ہوا ہے کہ آپ جہاد زیادہ کرے اللہ تیر لالچ تیرے اس بچے لے جا کے ابھی کی میرا ایک مجاہد چکن واسطے مخصوص کرنا پیدا اور وہ بھی رک جائے گا تربیت کر یہ پاپ جس ویل یہ قابل ہو جائے گا کہ سارے جا سکے میں وعدہ کر کرنا کہ ابھی ضرور لے جاسو آ گئے ماں آتی یا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم. پتا نہیں یہ بڑا ہون تک یہ جہاد کرن دے قابل ہون تک میں بھی زندہ رہنی ہوں یا نہیں یہ آپ نے پھر فرمایا کہ کس طرح لائیں کہیں لگی میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی بار اندر ایک شہید دی ماں بن کے حاضر ہوا اپنے کسی صحافی اپنے کسے ساتھی نوں حکم دے دیو کہ وہ میرے بچے نوں چک لو جب کسے دشمن دی تلوار کسے دشمن کا نیتا کسی کا تیر تھی طرف آ رہا ہوگی وہ جلدی نال میرے بچے نوں سامنے کر دے وہ آپ نوں نہ لگے تو انہوں لگ کدھر گئی وہ ماواں جنہاں کے یہ جذبات اسی جہاد کا شوق کدی دل اندر پیدا کی سام خیال آیا نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے مم ولم ولم به نفته جس شخص نوت نو آ گئی مر گیا دنیا کی دنی زندگی گزار کے چلا گیا ولم لڑائی, لڑائی کرملی نہیں ملیا میدان جنگ اندر جان کا کوئی موقع ات نہیں آیا ولم یو حد ہی نو اپنے آپ مخاطب کر کے انہیں جہاد واسطے تیار بھی نہیں رکھا اپنی دسا کے مطابق ہونے جہادی تیاری نہیں کی تھی لهم من فرمایا جس قسم کی طاقت اللہ نے دئی اس مطابق جہاد کی تیاری رکھو جدید ترین ہتھیار جہاد کی نیت لو تربیت حاصل کرو نشانہ بازی کرو لنس برس گئی جمعے والے دن میچ رکھے جانے میچ جمعے والے دن رکھے کہ لوگ فارغ ہارے اس واسطے میچ دیکھیں گے یہ ساری سوچ ہے اور پھر ابھی سمجھنے کہ مسلمان اسی سوچ نئی اندازے فکر حکمران طبقہ سامنے رکھ کے ہوں وہاں نے قانون بنانے شروع کر دیتے ہیں شاید میرے کسی دوست کی کل دا اخبار پوچھا ہوگا خبریں اخبار وہ چکی کا اکثایا ہوا ہے اس ملک کی بے حیا وزیر اعظم دی طرفوں کہ آئندہ سرکاری طور پہ جنیاں بھی آبادیاں کانویاں سکیم رہائشی بننگ اندر مسجد نہیں بن سکتی کل تک خبریں اخبار پڑھ کے دیکھو سرکاری طور پہ جنیاں رہائشی سکیم آئندہ بننگ اندر مسجد نہیں بن سکے اور فضل الرحمان جنوں لوگ مولانا کہیں وہ اب اسلام نافذ ہو رہا ہے اسلام آ رہا ہے پتا نہیں اسلام کیڑا ہے کس قسم کا ہے اس بے ادا یہ سارا دن بڑھ کے ہی حکمرانوں میں اینی جرت ہو رہی ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اور قانون بنا رہے ہیں میچ جمعے والے دن شروع کیے جانے اور کھیلے جانے اللہ دی لانت منتظمین تے، کھیلن والے سے اور پھر جمعے چھڈ کے وہ میچ دیکھن والے خدا دی لہنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جہا شخص جان بجھ کے بغیر کسی عذر دے تین جمعے چڑ دے دے تین جمے نہ پڑے تین جمے چڑھ دے دے بغیر کسی عذر دے کتاب لا جنہیں کدی پڑھیا ہی, ہی دے آئی نہ ہو جن کدی احساس اور خیال ہی نہ آیا جہرا شخص مر گیا زندگی انہیں گزار لی دنیا کی بہت آ گئی ولم یفظ جی جہاد نہ چیتا، عملی طور پہ جہاد اندر حصہ نہ لیا ولم جی عملی طور پہ حصہ لین کا موقع نہیں ملیا ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تو جی پھر انہیں کم از کم اپنے آپ کو تیار بھی نہ رکھیا کہ اللہ کے تین کی دی سرگلندی واسطے جس چیز دی بھی ضرورت پے میں حاضر کر دیا گا میں پیش کر دیا میرے مال کی ضرورت ہوئی مال حاضر ہے میری جان کی ضرورت ہوئی حاضر ہے میری اولاد کی ضرورت او حاضر ہے انہیں اپنے آپ کو اِس جذبات تیار بھی نہ رکھا پر ماں فقت ماں کا منافق ہو کے مرد ہے مسلمان ہو کے نہیں مرد وہ منافق ہے منافق کی سزا اللہ نے کی رکھی قرآن دفت کی سزا فرمایا اِنَّ مِنَ الْنَارِ اے میرے حبیب محمد اتا منافق جہنم کی سب تو نچلی تہ اندر رکھنا ہے سب تو تھلے منافق نو رکھنا ہے صحابہ نے ارد کی یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جہنم کی وہ تح ک گہرائی اندر جا کے آئے گی جتے نو رکھنا ہے فرمایا جہنم کے گھڑے کے کنارے دے کھڑا ہو کوئی شخص وہ دے اندر پتھر پھینکے جہنم اندر اور وہ پتھر اپنی پوری رفتار نا بھر اور لگاتار ستر سال تک تھلے جانا رہے تو جہنم کی تہ اندر نہیں پہنچے گا جتنے اللہ نے منافق منافک ہے کے سے کوئی منافک نہیں ہوئے منافق کون ہوں ہے؟ آؤ در اپنے اپنے اندر چاندیے کہ اے بیماری کی تسانی چار نشانیاں نے چار آدت نے جہد جی ادر چار جمع ہو جان فرمایا وہ سر کو لے کے پیروں تک پکا منافق ہو گیا جہدے جی اندر ایک نشانی ہے وہ ایک بتا چار حصہ منافق جی اندر دو ادھا منافق جہی اندر تین نے پونا منافق چارے پوریا ہو گئی پورا سارا منافق وہ نشانیاں کی نے اضاحت دا تازہ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس ویل گل کرے تو پر جھوٹ بولی ابھی کدی سچ بولے اپنے ایمان مل سوچ کے جب دینا کسی سچ بولیا ابھی ابھی تو کہ سچ بولے سودا ہی نہیں وکتا جی گاہک اتبار ہی نہیں کرتا جی یہ گل کہ بول کے کہ سچ بولیا گاہک یقین ہی نہیں کردہ سا کردا وا مول ممبر سے کھڑا ہو کے جھوٹ ہے تیس دکان اندر بیٹھ کے بول لو تو کہی ویڈیو نمبر سے کھڑا ہو کے تول بادشاہی مسجد کا فتیب جنہیں اپنے نال آزاد کا لفظ رکھا وہ ہے یا آزاد ہر پاسوں آزاد وہ آزاد دا ایمان آزاد وہ ہر شہ آزاد وہ نا ٹھیک ہے میں یہ فتوا دیتا کہ عورت کی سربراہی درست نہیں جائز نہیں اور جہے وہ تمن کرنا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ پتلا موجود ہے لیکن ہوں انہیں توبہ کر لیا ہو کے جھوٹ بول رہا ہے منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب گل کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہے و ازا باہ فرمایا دوسری نشانی وہی یہ کہ جدو واعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا عفا نہیں کرتا وعدہ خلاف ہی کرتا تیسری نشانی واہ خان کوئی امانت رکھی جاندی ہے تو امانت اندر خیانت کرتا ہے گل کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا امانت رکھی جاندی ہے خیانت کرتا ہے خاص چوتھی نشانی دسی کہ جس کوئی اختلاف رائے ہو جاندہ ہے، کوئی تنازع اور جھگڑا ہو جانا ہے پھر گالیاں ہے بکواس کردی زبان استعمال کرتا ہے یہ چار نشانیاں منافق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں اور اللہ نے فرمایا ایسے منافق نسا جہنم جی سب تو نچلی تہ اندر جہاد نہ کر کے مرن والا جہاد کا اپنے دل اندر شوق نہ رکھ والا اپنے آپ تیار نہ رکھنے والا تو منافک ہو کے مر گا مسلمان ہو کے نہیں مر آؤ اپنی اصلاح کر لیے آؤ اپنی سوچ بدل لیے اپنے انداز اندر انداز فکر اندر ایک تبدیلی لے آئیے تاکہ کے ابھی مسلمان ہو کے مریے اللہ دے بندے بن کے مریے منافق نہ مریے انشاءاللہ باقی بات پھر کسی دوسری نشست اندر صحیح اللہ سارے صحیح مانیہ اندر مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا پروا دے سکے دل اندر جہاد کا جذبہ بیدار کر دے جس دن اتنی جہاد واسطے تیار ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت سا رفتہ در روک نہیں سکے گی جہاد کی تیاری جہاد کا سچا جذبہ اور عملی طور سے یہ نکل پینے شرط ہے دنیا کی کوئی طاقت امریکہ سے شہری کوئی دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی طاقت صحابہ جس ویسے جہاد شروع کر دیتا دیا مدنی زندگی اندر جہاد شروع ہو گیا تے پھر بڑی بڑی سپر پاور کیسر اور کسرا اے مدینے اندر نے اللہ دے مجاہد بندے تے او اپنے اپنے ملک اندر بیٹھے ہوئے انہیں تو لرز رہ گیا اور او تے کپ کتاری ہوئی اج بھی ضرورت اسی جذبے کی ہے رب اسی طرح ہی طاقتور ہے اندر ہر چیز اسی طرح ہی اچھ بھی ہے جس طرح ادوس وہ اپنے بندیا کی ادو مدد کر سکتا ہے وہ ہن نہیں کرتا لیکن اسی بندے سے بنیے ابھی اس قابل سے ہو جائیے کہ اللہ تبھی مدد کرے اللہ کی مدد کبو آئے کہ جب ابھی یکمت یک جان اور متحد جے جی اسی طرح متفر رکھ رہے الگ الگ اور جدا جدا رہے کہ اللہ مدد نہیں آتا دی اللہ اتحاد، اتفاق اور صحیح بات سے مسائل دوستان ریاستی نے ایک تو ایک پوچھا گیا ہے کہ حدیث د اندر استنجے تو بعد مٹی نت صاف کرنے کا ذکر آیا ہے کہ مٹی مل کے حد صاف کیتے جی ابھی صابن یا کوئی اور چیز استعمال کرنے ہوں کیا اس طرح ہاتھ صاف ہو جاندے نہیں یا نہیں. اسلام قیامت تک واسطے آیا ہے اے نہ کسی مخصوص علاقے واسطے نہ کسی مخصوص اور محدود وقت واسطے آیا قیامت تک واسطے اور ساری دنیا واسطے آیا مقصود باقیزگی ہے ضروری نہیں کہ مٹی نی حاصل کی جائے اگر صابن نل کوئی مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اندر اسلام مانے نہیں رکاوٹ نہیں پیدا کرتی اس طور اندر صابن کی بجائے مٹی استعمال کیتی جاندی کی جاتی تھی ہاتھ صاف کرنے برتن صاف کرنے اچھ اگر جدید دور اندر کوئی اور ایسی حلال چیز مل جاتی ہے کو مقصد حاصل ہو جائے کہ یہ اندر کوئی ممانعت کوئی کوئی مذائقہ نہیں حد صاف ہو جائے ضروری نہیں کہ مٹی استعمال کی جائے دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ بچے دی پیدائش دے وقت وہاں اندر اذان دن کا جڑا حکم ہے کی طریقہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچہ جس لئے پیدا ہو ہونوں غسل دے کے ایک تو کسی نیک آدمی کو گڑتی لائی جائے گڑتی سمجھتے ہو نا کوئی چیز خاص طور سے میٹھی کوئی چیز تاکہ بچہ رگبت نلو چوس لو کھا لوگتی دیتی جائے اور فرمایا سجے کن اندر ازان دیتی جائے جہی نماز واسطے آزان دیتی جائے صبح دی ازان اندر دو کل میں ہیں نہیں جی عام نماز واسطے آزام دیتی جاتی ہے وہ پوری وہ سجے کھتے خطرے اندر تاکہ ان دنیا کے آدیا ہی وہ وعدہ یاد وعدہ دے جا ارواح اندر اپنے رب دیا ہوا ہے اللہ نے اتنے سارے روحان کو سوال کیا جا ذکر قرآن اندر بھی موجود ہے فرمایا مایا ال رب سے میں تھوڑا رب نہیں تو پیدا کرا میں آلو بلا سارے دوح نے یہ جواب دیا ہے اللہ تیرے تو اور کون ہو دی تجدید ہے کہ دنیا کے بچہ آیا ہے اے دے اندر او اعلان پھر کر دیتا جائے کہ تو تک وعدہ کر کے آیا ہے اس وعدے بھلی نا اللہ دل سے نقش کر دینا پھر وعدہ یہ سنت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری بات یہ پوچھی اس دوست نے کہ زروسری پڑھنے واسطے باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں اگر باوضو ہوئے آدمی تو بہت اچھا ہے فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں برکت زیادہ حاصل ہوتی ہے لیکن اگر بزو نہیں مگر جسم پاک ہے غسل واجب نہ ہوئے تو ہووسری پڑھیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فائدہ دروسری باوضو ہو کے پڑھنے زیادہ حاصل باقی کی اور دہارت مکمل طور سے ہو پھر زیادہ حاصل ہو جائز ہے آخری مسئلہ پڑھ سکتا پڑھ سکتا. ایک کسی دوست نے پوچھا ہے اور یہ بات سے بڑی بات جی انہوں نے لکھیا ہے کہ میں اپنے ساری برادری سے کلا ہی آدمی ایسا ہاں جنہوں اللہ نے تو نصیب کی دی باقی دن رات اللہ نال سر کرتے رہتے اللہ انہوں نے بھی سمجھ دے توفیق دے کہ اللہ وقت آ شریف منگ لات یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے دی شادی تے اپنی برادری اندر کرن لگا بات طے ہو گئی ہے کہ بیٹی دی شادی برادری تو باہر کرن لگا لیکن شرط یہ لگی ہوئی ہے میرے نال کہ جدوں تک باجے نہیں آنگے ادوں تک شادی نہیں ہو میں کروں اللہ نے پرانی مجید اندر سارے رشتے ناتے گن کے تے دنیا دیا وہ چیزاں گن کے جنہوں آدمی عام طور پہ محبت اور پیار ہوں اخیر سے فرمایا ہے میں وہ آئے سورہ توبہ کی ایولی ملاوت کر کے مختصر وقت اندروں کا عرض کر دینا فرمایا کل امکان آبا حکم و ابنا حکم و اخبان و آزواج و اشیرت اے میرے حبیب محمد صلی اللہ آپ یہاں میرا یہ پیغام پہنچا اگر اکم اپنے باپ داد و اپنی اولادا و اخبان گم تو اپنے پینا تائی و ازوا جو گم سے تو اپنی بیویاں یا عورتوں اپنے خامد و آشیراد کم سے اپنی برادری اور تے کمبا کوئی باقی نہیں رہ گیا خونی رشتے ہیں وَا موحا اور وہ او مال کی دولت جڑے کما کما کے جمع کر کر کے سنبھال کے رکھے ہوئے نے وتارا تخ سو نہ کہ ہو ہے مسا نہ نہ میری ہو ہو مل بند اور مکان تسی بڑی محنت بنوائے بڑا پیسہ خرچ ہے جنہ سے یہ سارا کچھ گن کے فرمایا کی اگر اے رشتہ دار اے مال اے تجارت کے مقام تو انہوں اللہ نالو زیادہ پیارا ہے اوہے رسول نالو زیادہ محبوب ہے اوہے راہ اندر جہاد کرن نالو زیادہ عزیز ہے احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی فتربسو جی پھر انتظار کرو حتی یا اتی اللہ بے امرت کہ اللہ دا عذاب صبح آنگر کے شامعہ اللہ دے عذاب کا پھر انتظار کرو کس ویلے آ رہا ہے فرمایا جنہ لوگوں نے یہ چیزیں زیادہ پیاریاں نے اللہ کے اللہ دے رسول دے مقابلے اندر اللہ کی راہ جہاد کر مقابلے اندر وہ فاسقے کہ اللہ ایسے فاسکا کدی بھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے انکار کر دیا کہ میں ایسے فاسکا ہدایت نہیں دیتا انہوں نے سیدھا راستہ میں نہیں دکھا ہوں اتنے بہت, بہت بڑا امتحان ہے میرے جس دوست نے یہ سوال پوچھا ہے ایمان ایماندار دست ہے کہ وہ اللہ کی محبت نو غالب رکھتا رکھ ہے یا دنیا کی محبت کو غالب رکھتا ہے وہ باجے اجازت دجازت ہے یا انکار کرتا ہے کہ یہ نہیں کم ہو سکتا وقت اجازت نہیں دینا بندہ میں واقع تمہیں اسی قسم کا سنوں گا مولانا احمد علی صاحب شیرا والے دروازے والے معروف شخصیت ہے ایک مریم سی ایک نمائزی سے وہ بیٹے شادی کی شادی سے انہیں مجبور کیا کہ حضرت تسی چلو نکاح تھی پڑھا وہ مجبور کر چلے گئے جسے بارات لے کے پہنچے تو وہ گھر والے نے کیا ٹھہرو جی ٹھہرو باجے تو آئے ہی نہیں تو لینا آ گئے جن دیر تک باجے نہیں آؤ گے اصل سے تعمیر اپنے گھر نہیں داخل ہونے وہ ہوں نمائزی وہ پریشان ہو گیا مولاانگو باجے آ گئے تانگے آ گئے وہ شیتانہ میں جس ویسے آگئے گئے مولا نے فرمایا انہوں پیسے دے جن مقرر جیتے پیسے دے دیتے انہوں نے بازے والے کیا لوگ اپنا کام شروع کرو گھر والے بیٹی والے منگوا کے انہوں نے فرمان لگے کہ یہاں چو ہن تو پسند کرلا لا اپنی بیٹی دینی ہوں, چلیں وہ منتہ کرتا رہ گیا لیکن اتو ہی ساتھوں واپس لے کے آ گیا کہنی سی اے نا, اے نا, نا, نا. تیری یہ سی آؤں گے تو پھر یہاں جو پسند کرلا ہن ہوں رشتہ دینا ابھی چلیں وہ منتھا کرتا رہ گیا واپس آ جس لئے واپس چلے تو ساتھی چو براتیوں چوئی ایک ساتھی لگا حضرت میرا گھر راستے اندر آن آ رہا ہے میں پانی پلا چاہ دو منٹ اتنے رک جانا فرمایا کہ کی کرپا کر لے جس ویل وہ پہنچے وہ اگے اگے آ گیا آ کے بیوی نیا کہ اے بیٹی دا کوئی کپڑیاں دا اچھا جوڑا ہے نہ دے چی جی کرپڑیا کا جوڑا پہنا دیا جس ویلے وہ بارات اتوں واپس پہنچی تو وہ باپ آ کے کہنے لگا لو جی اس پر خردار نکاح میری بیٹی کر لے اگر تھوڑی جی ضرورت اے بھی دکھائیے تو مسئلے بڑی جلدی حل ہو سکتے ہیں لیکن لفظ برا ہے میں ہن زبان پہ لیا ہوں وہ کنجر ہیں نہیں جہے اس قسم دے اسی بھی وہ کنجر بن جانے ابھی مسلمان ہوئیے تو مسئلہ حل ہو یہ ہن پوچھنے والا مسئلہ نہیں دا اے یہ تھوڑی جی ضرورت اللہ کے یقین دا مسئلہ ہے اس میرے دوست نے کیا ہے کہ میں پھر کی کروں گا انہوں نے شادیاں نہیں ہو سکنگیاں اگر سرت ایمانی کا مظاہرہ کر دیا جائے